عوض باللہ السمیل علیم من الشیطان الرجیم من حمدی ہی ونفقی ہی ونفقی کنتم خیر امت اخرجت للناس کنتم خیر امت تم سب سے بہتر امت ہو اب کنتم آگیا ہے نا تو اس کا منع کریں کہ سب سے بہتر امت رہے ہو تم سب سے بہتر امت رہے ہو اخرجت للناس جو لوگوں کے لیے نکالی گئی اچھا خیرہ اما مضاف مضاف مزافلہ والا مانا کریں مانا بنے گا تم اس امت کے بہترین لوگ ہو جس امت کو لوگوں کے لیے نکالا گیا جس امت کو لوگوں کے لیے نکالا گیا پیدا کیا گیا اس امت کے بہترین لوگ ہو تم کیوں بالمعروفی تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا وطن ہونا اور تم روکتے ہو منع کرتے ہو عن المنکری برائی سے تم مینو نہ اور تم اللہ پر ایمان لاتے ہو و لو امن اہل اور اگر ایمان لے آئیں اہل کتاب لاکان خیر اللہ تو ان کے لیے بہتر تھا اگر اہل کتاب ایمان لے آتے تو ان کے لیے بہتر تھا المؤمنون ان میں سے کچھ مؤمن ہیں من یہاں پر من تبغیض کے لیے آ گیا ان میں سے کچھ مومن ہیں وہ اکثر فاسقون اور ان میں سے اکثر فاسق ہیں ہاں ایمان لانے والے ہیں جو ایمان لے آتے ہیں ہاں اہل کتاب میں سے اکثر خاصیت ہیں نافرمان ہیں جی لوگوں کے لیے نکالی گئی ہے باقی تمام لوگ و مراد خیرہ امت امت کے بہترین لوگ جو امر بالمعروف معروف نہیں یا منکر کریں وہ خیرہ اماں ہے ایک اس کا معنی یہ ہے کہ یہ خطاب صحابہ کرام کو ہے کہ صحابہ کرام اس امت کے بہترین لوگ ہیں صحابہ کرام کی خاص فضیلت ہے نا امر بالمعروف نہیں المنکر جہاد ایمان باللہ وہ سارا کچھ ان میں بتر عطام پایا جاتا تھا یہ ہر امت جو ہے ہر امت اس سے بہتر ہے یہ امت امر بالمعروف جہاد ایمان یہ باقی امتوں میں سے سارا کچھ کسی کے اندر جمع نہیں ہے اتنا دین کسی اور امت میں نہیں لئی عبد إِلَّا اللہ <عَضَى> وہ تمہیں ہرگز نہیں نقصان پہنچائیں گے اللہ معمولی سا تھوڑی سی تکلیف ازان تکلیف وئی یوکات لو اگر وہ تم سے لڑے کم الدبارہ وہ تمہاری طرف پیٹھے پھیر دیں گے یعنی پیٹ پھیر کر بھاگ جائیں گے لَا پھر وہ مدد نہیں گے علیہم علیہ ان پر ڈال دی گئی مسلط کر دی گئی زلت اینا ما سوقفو وہ جہاں کہیں بھی پائے گئے اللہ مگر بحبل من, اللہ, بحبل من اللہ, اللہ اللہ کے تعاون یا اللہ کی پناہ کے ساتھ وہ من لمنسی اور لوگوں کی پناہ کے ساتھ وا بی من اللہ اور وہ اللہ کے غذب کے ساتھ لوٹے ضوری بت علیہ مل مس اور ان پر مسکنت مسکینی مسلط کر دی گئی مخت مسلط کر دی گئی ذالی یہ سارا کچھ ہوا کیوں بھی انا ہم کانو کے بے شک وہ تھے یک فرونا بھی آیا اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے وہ یکسول المبیا اور نبیوں کو قتل کرتے تھے بھی غیر حقین بغیر حق کے ذالی کا یہ کام وہ کیوں کرتے تھے نبیوں کو قتل کرنے والا اللہ کی عتن کا کفر کرنے والا یہ کیوں کرتے تھے بیما اصو اس وجہ سے کہ انہوں نے نافرمانی کی وکان یا اور وہ حد سے گزرتے تھے لئی عبر اللہ آذن لَئی آذن> یہ ازن میں جو تنوین ہے یہ تقلیل کے لیے تقلیل کم کرنے کے لیے یعنی تھوڑی سی تکلیف دیں گے ٹھیک ہے یعنی زبانی بہتان تراشی سازشیں یہ کام وہ لوگ کریں گے اس کے علاوہ کچھ نہیں اگر تمہارے وہ آمنے سامنے ہو جائیں مقابلے میں وہ نہیں اتر سکتے اتنی اخلاقی ضرورت نہیں ہے کہ تمہارے منہ پہ آ کے کوئی بات کہہ سکے <تصور> <تصور> <تصور> پورا گروپ بدماشی کرنے گیا بندے باندھ دیا مختلف مانوں کے لیے آتی ہے تنوین کبھی کسی مان <تصفح> یہ جب آپ پڑھیں گے تو پتا چلے گا آپ کو جب بڑے ہوں گے تو آپ کو یہ پتہ چلتا جائے گا خط میں نقصان ہرگز نہیں پہنچا سکتے اللہ اذن مگر تھوڑا سا تو یہ یعنی ہر جگہ پر زلیل ہی دلیل ہیں ہاں مسلمان ان کو پناہ دیں پھر ان کی کچھ زندگی گزر سکتی ہے یا اللہ تعالی وہ ان کے معاملات کچھ بہتر کر دے تو کر دے بگرنا کچھ بھی نہیں ضروری علیہم دلہ مغلوب ہونے کے ساتھ ضلع بھی مسلط کر دی گئی ذلت کی سے بچنے کی بس یہی دو صورتیں باقی رہ گئیں کہ اللہ کی پناہ میں آ جائیں مطلب یہ کہ اسلام قبول کر لیں یا اسلامی مملکت میں جزیا دے کر مسلمانوں کی پناہ میں آ جائیں مگر نہ یہ ضلیل و رسوائی ہوں گے ظالقی اللہ حکام یقر ابھی آیات اللہ یعنی نافرمانی اور حد سے گزرنے کا یہ اثر ہوا کہ وہ کفر کرنے لگے پیغمبروں کو قتل کرنے لگے حبل پنا تعاون مدد لئی سو سوا ان وہ سب برابر نہیں ہے اہل کتاب کے بارے میں بات ہو رہی ہے نا اہل کتاب اس طرح کے ہیں فرمایا لئی سو سوا ان سارے کے سارے اہل کتاب ایک جیسے نہیں برابر نہیں من اہل کتابی امتن قا اما اہل کتاب میں سے ایک جماعت ہے قائمت قائم یعنی حق پر قائم یلون آیات اللہ آنا اللہ وہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھتے ہیں آنا رات کے اوقات میں آنا اوقات وہ ہم یسون اور وہ سجدے کرتے ہیں باللہ الاخر اللہ پر ایمان لاتے ہیں آخرت والے دن پر ایمان لاتے ہیں وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ ونا کر اور وہ نیکی کا حکم دیتے برائی سے منع کرتے ہیں وہ یو سارے اور نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں یو سارے ایک دوسرے سے آگے بڑھتے ہیں پھر خی نیکی کے کاموں میں سبقت لے جاتے ہیں ایک دوسرے سے جلدی کرتے ہیں پھر خی رات نیکی کے کاموں میں وہ اولا کا من سال عین اور یہی لوگ صالحین میں سے ہیں فاروب ان قیم فلیں یغ فارو اور وہ جو کوئی بھی نیکی کریں فلح یغ تو وہ اس کی بے قدری نہیں کیے جائیں گے یہ کفر شکر کے مقابلے میں شکر کا مانا قدر کرنا کفر کا مانا بے قدری کرنا یعنی جتنی بھی وہ نیکی کریں گے ان کی نیکی کی بے قدری نہیں کی جائے گی و اللہ علیم بل اہل کتاب, کتاب کی نیکی کی, کی, کی. وہ علیم بل اور اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کو خوب جاننے والا ہے اہل کتاب جب تک اسلام نہیں پہنچا اپنے دین پر رہیں جب اسلام پہنچ گیا تو پھر نیکی کیا ہے وہ اسلام قبول کریں ان اللہ دینا کافر وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا لن تغنی ولا من اللہ ان کے اموال اور ان کی اولاد اللہ کے مقابلے میں ان کو ہرگز کچھ کام نہیں آئیں گی لن تگنیا نہیں کی فایت کریں گی انہم ان سے اموالہم ان کے مال بال اولادہم اور عرنا ان کی اولادیں من اللہ اللہ کے مقابل سیاح کچھ بھی وہ اولا اور یہی لوگ آگ والے ہیں ہم ہا خالدون اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں اسلام کی دعوت اس کے پاس نہیں ہے اس کے اوپر کوئی حرج نہیں موجودہ دور میں تو سب تک دعوت پہنچ چکی ہے کوئی ایسا جس تک دعوت نہ پہنچی ہاں اگر خدا نا خاصہ کوئی ایسے علاقے ہوں جہاں تک دعوت نہیں پہنچی تو پھر اس کا حکم بھی وہی ہوگا جو ان لوگوں کا ہے